مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حضول برکت کے لیے ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں ارشاد فرمایا من صلی اللہ عشرن من صلی علیہ مر صلی اللہ علیہ اشارہ کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جمجائیے بارہویں شریف کے مہینے کی آمد آمد ہے عن قریب ہی وہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوگا کہ جس ماہ مبارک کا سارا سال انتظار رہتا ہے اور وجہ اس مہینے میں ہمارے محسن آقا وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنی نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہے جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا ایمان ملا اپنے رب از وجل کی پہچان ملی کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے وسیلے سے عطا فرمائیں ان کے مہینے کی آمد ہے ولادت باسعادت کی خوشی دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں ابھی سے عادت بنا لیجئے درود پاک کی کسرت کو اپنا وظیفہ کر لیجئے پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح چھما چھم آپ پر برستی ہے صلو علی اللہ اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی محمد علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین قابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ عزوجل آج بھی حسب معمول بالخصوص بیرون ملک سے موصول ہونے والی کالز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اپنے خواب بیان کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی کالز کو شامل کر لیا جائے البتہ کسرت کی وجہ سے بعض اوقات بعض کالز کو جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑتا ہے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ہمیں خواب بیان کریں ممکنہ صورت میں اس کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں آج بھی ہمارے پاس بیرون ملک سے متعدد کالز موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ زوجل ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں آپ کے خواب اور پھر اس کی تعبیریں انشاءاللہ شاء اللہ زوجل بیان کی جائیں گی اور وہ اسلام بھی جنہوں نے اپنے کالز ریکارڈ نہیں کروائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا دیکھنا بھی غیر مفید نہ ہوگا کہ خواب کی تعبیر کے ذمن میں کوشش ہوتی ہے کہ مدنی پھول وغیرہ بھی بیان کیے جاتے رہیں انشاءاللہ شاء ہمارے ساتھ رہیں گے تو مدنی چینل کی یہ برکت ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا وقتاً فوقتاً سنت بیان ہوتی ہیں آداب بیان ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمارے ساتھ موجود رہیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے جنہوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی تعبیر سننے کے لیے جمع رہیں اور جنہوں نے بیان نہیں کی علم دن حاصل کرنے کی نیت میرے متعلق کوئی مدن پھول بیان کیا گیا تو اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے اگر کوئی گناہ کے بارے میں ذکر کیا گیا اس سے بچنے کی کوشش کروں گا کوئی دعوت دی گئی اس کو قبول کروں گا نیکی کی دعوت کو قبول کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و وطالعہ کا جس پر کرم ہوتا ہے وہی نیکی کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو اگر نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو انشاءاللہ ان اس کو قبول کروں گا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا اگر گناہوں کے بارے میں تذکرہ ہوا تو ان سے بچنے کی کوشش کروں گا جو علم مجھے حاصل ہوا اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا یوں آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کے ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے مفید ہوگا اور آخرت کے حوالے سے آپ کو اتنے ہی زیادہ فوائد حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیتوں کا عامل بنائے اور ہر نیک و جائز کام سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کا ذہن نصیب فرمائے آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے اسلام بھائی نے کیا خواب بیان کیا ہے پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد جان محمد شاہ بمبئی مانکور سے بول رہا ہوں میں میری وائف نے خواب دیکھا تھا کوئی سفید بزرگ آئے ہوئے سفید نباس میں ایک دم تو اس کی خواب کی تعمیر جانا جاتا تھا بمبئی سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ انہوں نے کسی بزرگ کی زیارت کی سفید لباس میں ملبوس تھے چہرہ بھی نورانی تھا تو خواب میں بزرگ کی زیارت کرنا یہ خیر و برکت کی علامت ہوا کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خوابوں میں بزرگان دین کی زیارت کرتے ہیں ورنہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی بھی زیارتیں ہوتی ہیں البتہ بزرگ کی زیارت کرنا باعث رحمت باعث برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خیر و منفعت ملنے کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کریں البتہ آپ نے کہا میری وائف نے خواب دیکھا میں نے جواباً کہا کہ آپ کی بچوں کی امی نے خواب دیکھا تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ہوں عالیہ ہمیں ترغیباً ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیوی میری وائف اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں میرے ہسبینڈ میرے شوہر یہ کہنے کے بجائے حیا کے زیادہ قریب یہ جملے ہیں بچوں کی امی شوہر کہے اور بیوی جو ہے وہ یوں کہے کہ بچوں کے ابو تو یہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں مائی وائف کہنا ناجائز یا گناہ نہیں ہے لیکن حیا جس قدر زیادہ ہو اتنا ہی بہتر اور اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اعمال میں بھی حیا ہوتی ہے گفتگو میں بھی حیا ہوتی ہے جملوں میں بھی حیا ہوتی ہے تو جو جملہ جتنا زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ شاء اتنا ہی ہمارے حق میں اچھا ہوگا تو یہ امیر السنت دامد برکاتہ ہوں اور کی طرف سے عطا کردہ مدنی پھول اسی طرح آپ اور بھی رشتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں مثال کے طور پر میرا سالہ کہنے کے بجائے بچوں کے ماموں کہہ دینے میں بھی حیا کے زیادہ قریب ہے ورنہ لفظ سالہ تو ویسے بھی عام طور پر زیادہ پسند نہیں کیا جا جاتا اور اس کا استعمال بھی اس طرح سے جو ہے وہ عموماً کیا تو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اچھا لوگ تصور بھی نہیں کرتے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کسی کو کہنا ہو میرے سالے تو امیر عرسنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے آپ یوں کہہ دیں میرے بچوں کے ماموں نے یوں کہا میرے بچوں کے ماموں سے یوں بات ہوئی وغیرہ وغیرہ تو بہارالمیر سنت کے مدری مذاکرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اس طرح کے مدر پھول بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا اور یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے خاصیت ہے کہ اس کے مدر ماحول میں ہمیں جہاں حرام اشیاء سے بچنے کا ذہن ملتا ہے وہیں ہمیں جو افضل اعمال ہوتے ہیں مستحبات ہوتے ہیں بہتر سے بہترین کی طرف جانے کا بھی ذہن ملتا ہے اور آپ کے खुशखबरी خوشخبری مدنی पर پر آپ بارہ اعلان بھی سن رہے ہوں گے کہ ان شاء اللہ جیسے ہی ربی ال شریف کے آمد آمد ہوگی ماہر ربی الن شریف کی آمد آمد ہوگی ایک مرتبہ پھر امیر سنت آمد برکات کے براہ راست سلسلوں کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں گے تو آپ نیت کر لیجئے میرے بالخصوص بیرون ملک اسلامی اس وقت جو زیادہ تعداد میں امید ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ شاء مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے ان مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا پھر امیر السنت ہوں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے ہوں گی آپ کے سوالات ہوں گے اور امیر سنت برکاتہم العالیہ کے حکمت بھرے علم دین کی خوشبوں سے مہکے مہکے خوشبودار مدنی پھول اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب تعالی علی محمد ہم سعودی عرب سے بول رہے ہیں عمر احمد رات کی یعنی صبح فضیر کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے پاس ایک تالاب ہے وہاں میں اور میرے چچا گئے اور میرے چچا باہر کھڑے ہو گئے اور میں مچھلی پکڑ رہا ہوں مچھلی پکڑ مچھلی پکڑ کے لایا گھر پہ ایک چیل میں ٹانگ دیا اس کے بعد میرے ابو میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا مچھلی پکڑ کے لائے کہاں رکھا ان کو بلانا ہے عمر بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے خواب بیان کیا آپ کے خواب کی تعبیر مالو منفی عد ملنے سے ہے مچھلی کا آپ نے شکار کیا مچھلی کو آپ نے حاصل کیا اللہ تعالی آپ کو حلال ذریعے سے بہتر جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے آپ کے لیے بہتر ہو ایسا مال عطا فرمائے اور جب مال ملے تو نیت کر لیجئے کہ اس کو میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بھی خرچ کروں گا اپنی جائ ضروریات کے اندر بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں انشاءاللہ شاء اللہ وہ مال آپ کی دنیاوی آسائشوں اور ضروریات کو پورے کرنے کا باعث تو ضرور ہوگا اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقام پر خرچ کریں گے تو اللہ زبد اللہ تعالیٰ محمد آپ دیکھا کہ ایک کمرہ اس کے درمیان میں پانی ہے اور پانی کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے اور ساتھ میری چار پائی ہے چار پائی کے میں لیتا ہوں کی طرف اور میرے پاؤں کی طرف دو آدمی کھڑے ہے تو مجھے کیا تو کچھ نہیں ہے اس خواب کی بتا یوسف بھائی <coughs> اٹلی سے آپ نے کال کی تھی اور اپنا خواب بیان کیا تو یوسف بھائی آپ نے جو خواب بیان کیا وہ اس میں کچھ ربط معلوم نہیں ہوتا اور جس خواب کا ربط معلوم نہ ہو تو اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکتی تو اس میں کوئی ایسا نقصان کا بھی پہلو نہیں ہے گھبرانے کی بھی حاجت نہیں ہے البتہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے اٹلی میں آپ رہتے ہیں الحمدللہ وہاں پر بھی دعوت اسلامی کا مدری کام ہوتا ہے اسلام بھائی وہاں پر بھی موجود ہیں امید ہے کہ آپ اسلام بھائیوں سے رابطے میں رہتے ہوں گے رابطے میں رہیے مدری ماحول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ زوجل دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا اگلی کال کی عبد الحسن یو کے سے بات کر رہا ہوں یہ جی, خام میں نے دیکھا ہے گرین کلر کا خام میں نے دیکھا اور وہ میری انگلی کو چھوڑ نہیں رہا میری انگلی کو اس نے پکڑ لیا ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو چرا دیا تو انگلینڈ سے ہمارے اسلامی نے کال کی اور سبز رنگ کے سانپ کو دیکھنا بیان کیا تو سبز رنگ کا سانپ جو ہے وہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے آپ نے جو تفصیلات اپنی بیان کی تھی تو اس میں آپ نے بیان کیا تھا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور کچھ عملیات وغیرہ کرنے کا بھی شوق ہے آپ کو ارض ہے مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی سن عالم سے رہنمائی ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کتابیں ہی درست مواد پر نہ ہوں کیونکہ کتاب کتاب ہے لکھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں گمڑاہ لوگ بھی کتابیں لکھتے ہیں جوہلا بھی کتابیں لکھتے ہیں بلکہ آج کل تو عجیب و غریب قسم کا انداز ہے کہ جس کا شرعی مسائل پر کچھ لکھنا جائز نہیں وہ بھی بطور مفسر بطور محدث بہت کچھ تحریر کر دیتا ہے اور بعض جو ہے وہ اس کی ظاہری قد و قامت کو دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کو فالو بھی کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے جب بھی کوئی کتاب پڑھیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ مصنف کون ہے اور وہ واقعی درست مصنف ہے یعنی اچھا لکھنے والا ہے تو پڑھیے اگر کسی نئے مصنف کو پڑھنے جائیں تو ایک عام آدمی کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی تصحیح کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کسی بھی سنیہ عالم سے رابطہ کر لیں مواد دے کے بھی آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ضرور رہنمائی مل جائے گی کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں کیا یہ درست ہے یا نہیں اور بالخصوص جو مذہبی عنوانات پر لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں باقی اگر دنیاوی ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے اس فن کا ماہر اگر ہوگا تو اس پہ لکھ رہا ہوگا لیکن بالخصوص جس کے اندر قرآن کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو احادیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا ہو کچھ علماء کرام کے اقوال پر گفتگو کی گئی ہو شرعی احکام بیان کیے گئے ہوں اسی طرح عملیات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے ہر عمل درست ہو یہ ضروری نہیں بازار کے اندر کتابیں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گی اور بڑے بڑے دعوے بھی ان کتابوں پر لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ فلا عمل تو فلا عمل لیکن یاد رکھیے کہ عملیات میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں جی ہاں علماء کرام نے اپنے فتح کے اندر کتب کے اندر بیان کیا ہے کہ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پڑھے جانے والے جملے کفریا مفاہم پر بھی مشتمل ہوتے ہیں اور ایک جاہل آدمی ایک غیر عالم جس کو اتنے معلومات نہیں باغ اوقات ان عملیات کے اندر پڑھ کے گناہگار ہوتا ہے اور باغ اوقات جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس طرح کے عملیات کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ درستی کر رہے ہیں لیکن ایک مدر پھول آپ کے بارگاہ میں ارض کیا کہ آپ اگر پہلے سے اصلاح لے چکے ہیں تو فبیح درست لیکن اگر نہیں لی تو آپ ضرور غور کر لیجئے اور آپ کا خواب دیکھیں دشمن کے علامت بیان کیا جانا فقط یہ نہیں کہ آپ کے مال کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے آپ کی جان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے ضروری نہیں اس سے کہیں بڑا دشمن شیطان بھی موجود ہے اسی طرح سے کتاب بھی دشمن ہو سکتی ہے اگرچہ کتاب کو بہترین دوست قرار دیا گیا ہے لیکن کتاب بدترین دشمن بھی ہو سکتی ہے کیوں کہ گمراہ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے پڑھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کی کہ جو اسلامی نظریات سے ہی ٹکراتا ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے معاض اللہ اپنا ایمان بھی کھو سکتا ہے اس کتاب کا قاری پڑھنے والا تو کتاب پڑھیں عملیات کریں بیان سنیں کسی سے بھی کچھ حاصل کریں اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے جس طرح کے دنیا کے معاملے کے اندر ہم غور کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے کچھ آپ کو اسپیشل کرنا ہے تو آپ کتنی معلومات حاصل کرتے ہیں ایک بنیادی سی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں گے اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے اس فن کے ماہرین سے مشاورت کریں گے جس کالج میں یونیورسٹی میں آپ داخلہ لینا چاہ رہے ہیں اس داخلے سے پہلے آپ اس کے بارے میں کتنی جانچ پڑتال کریں گے اس کے سابقہ آٹھ دس سال کیریئر پر آپ غور کریں گے وہاں سے فارغ ہونے والے طلبا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ یہاں کا پڑھنے والا جب پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جاب ملتی ہے یا نہیں اس ڈگری کی کیا اہمیت ہے کیا ویلیو ہے کہیں پر ایکسپٹل ہوگی بھی یا نہیں یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ہم جا کر کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں تو جب دنیا کے معاملے کے اندر اتنی جانچ پڑتال ہم کرتے ہیں اتنی اکل اور شعور رکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں یہ ذہن کیسا کہ پلو یار قرآن کی تو بات کی ہے پلو یار حدیثی کی تو بات کی ہے اگرچہ قرآن و حدیث پڑھنے میں حرج نہیں سمجھنے کی ترغیب موجود ہے لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ اسی کو پڑھنے والے مفہوم عرض کر رہا ہوں اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے ہدایت بھی پاتے ہیں جبکہ قرآن سراپا ہدایت ہے لیکن کون سے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں غلطی پر جا نکلتے ہیں جو درست ذریعے سے اس کو نہیں سمجھتے درست طور پر اس کو نہیں سمجھتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں ورنہ قرآن تو سر چشمہ ہدایت ہے یہ تو ہے ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے سورہ بقرا کی ابتدائی آیات ہی میں بتا دیا گیا ہدل متقین ہدایت ہے اور مقامات پر بھی قرآن کا ہدایت والا ہونا سرت بیان کیا گیا ہے اسلام کا ماخذ ہے تمام دلائل جو وہ یہیں سے لیے جاتے ہیں لیکن گمراہ شخص سے اگر سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے وہ اپنے نب سے تفصیل کرے گا تفصیل بھی رائے کرے گا غلط جوڑ توڑ کے جو ہے نا اس کی تفاسر کو بیان کرے گا اور ایک غیر عالم شخص ایک جاہل شخص ایک عامی شخص اس کو پڑھے گا تو وہ اس کے ظاہر پر فریشتہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کے جملوں کی بناوٹ آپ کو متاثر کرتے ہو اس کے نام کے ساتھ لکھے گئے بڑے بڑے القابات آپ کو اٹریکٹ کرتے ہوں اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے تو یہ سب باتیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور جانچ پڑتال کیجیے اور ہمارے لیے بہترین ذریعہ بہترین ذریعہ علماء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرنا ہے آشقان رسول سے رہنمائی حاصل کرنا ہے وہ لوگ کہ جو دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں آشقان رسول ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اور ان سے رہنمائی لے کر آپ پڑھیے پھر ہر کتاب آپ کے لیے بہترین دوست ہے پھر ہر عمل آپ کے لیے بہترین عمل ہے ورنہ یہی کتاب بدترین دوست اور کوئی عمل آپ کے لیے بدترین عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے اور بد دینی سے محفوظ فرمائے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحدیم سعودی عرب سے پریشان دیکھا ہے اپنے گھر والوں کو پریشانی میں اس میں کیا ہوگا گل حسن بھائی عرب شریف سے کال کی اپنے گھر والوں کو اپنے پریشان دیکھا پریشان پایا تو یہ عمومی حالات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں البتہ اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وارگاہ میں آفیت کی دعا کیجیے آپ کی جو آپ نے تفصیلات بیان کی تھی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے غالباً پاکستان میں ہیں اور آپ بیرون ملک ہیں تو بیرون ملک رہنے والے کو بعض اوقات گھر والوں کے معاملات میں بڑی تشویش کا سامنا ہوتا ہے تو اگر حقیقت میں بھی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی خیر اور بھلائی کی دعا کیجئے ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیجئے البتہ اس خواب کی وجہ سے گھبرائیے نہیں انشاءاللہ شاء خیر ہوگی اگر کچھ معاملہ پیچیدہ ہو کچھ اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش ہوں تو راہ عزوجل میں کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے ان زوجل بہتری ہوگی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سر میرا نام عظیم میں ہوں. مجھے جو ہے نا مولانا ابوال بلال محمد ریاضی صاحب جو ہے نا وہ خواب میں ملے ہیں اور وہ جو مجھے گلے ملے ہیں کسی کو گلے ملتے نا اس طرح مجھے وہ گلے ملے ہیں اور میرے جو ہے کندھے پہ جو ہے ایک تیس طرح نکل گیا وہ فرماتے کہ یہ کیا ہے تو مجھے وہی جگہ پر لے گئے اور جب میں ان سے جدا ہوا ہوں جدا کیا تو میں کیا مجھے اس کی کچھ تبیر بتائیں عرب شریف سے اسلام بھائی کی کال تھی واہ کیا خوش قسمت ہے آپ کہ خواب میں اپنے امیر سنت کی زیارت کی سبحان اللہ گلے سے بھی لگایا اونچی جگہ پر لے گئے تو خواب آپ کا مدینہ مدینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کیجئے اس کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نی بندے، نیک بندے ولی کامل کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی انشاءاللہ برکت ملے گی تو امیر ال سنت داماد برکات ہوں کی مزید برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کے فرامین پر عمل بھی کیجیے امیر علیہ سنت کو مدن قافلوں سے مدن انعامات سے بہت زیادہ پیار ہے دعوت اسلامی جو کہ آپ کی بنائی ہوئی تحریک ہے اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو جائیے اگر آپ اب تک اجتماع کے اندر شریک نہیں ہوئے تو آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں معلومات کیجیے ان شاء اللہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی اسلام بھائی آپ کو جو ماحول سے وابستہ ہوگا مل جائے گا اس سے معلومات حاصل کیجئے ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے جگہ کا ایڈریس پوچھیے وہاں پر آپ اجتماع کی پابندی کیجئے ربی نور شریف کے مبارک مہینے کی آمد آمد ہے سرکار کی آمد کی خوشی میں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی نیت فرما لیجیے ان شاء ڈھیروں بھلائیاں ملیں گی جس طرح میرے سندر نے خواب خواب میں تشیف لا کے آپ کرم فرمایا ان شاء ان کے فرامین پر عمل کرنے سے آپ کو مزید برکتیں ضرور حاصل ہوں گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلوال الحبیب. سلوال اللہ تعالی. محمد عرفان انڈیا سے میرے خواب میں دیکھا کہ میری عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور میں بچے کو کھلا رہا ہوں بعد میں فجر کی اجان ہوتی ہے اور آپ کھل جاتی میری اور دوسرا خواب یہ ہے کہ دوسرے خواب میں میری عورت میرے سامنے ہے اور میرے کو بچہ دے کے واپس چلی جاتی ہے کہ میں میرے جا ہوں بھائی سے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا تو آپ کا خواب جو ہے وہ عمومی حالات سے متعلق ہے گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ ظاہر کے کہ روز ہی رہتا ہے بچے کو بندہ دیکھتا ہے گھر والوں کے ساتھ وقت ہے آنا جانا رہتا ہے تو اس طرح کے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتے و اللہ تعالیٰ علم و رسول اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو اللہ مصطفیٰ میں مدینے سے خط ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میری بیگم کو خواب آیا تھا کہ اس کا بھائی فوج ہوا تو وہ اب خواب میں آیا کہ اب ہوتا ہے میں آپ کو اپنا پیسہ دے رہا ہوں آپ اس کو لے گی اتنا سا خواب بیاں غلام مصطفیٰ بھائی مدینہ شریف سے آپ نے کال کی اور خواب بیان کیا اللہ تبارک وطالعہ آپ پر آپ کے گھر والوں پر کرم فرمائے رحم فرمائے البتہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے ادغاس و احلام سے ہے عمومی طور پر اس طرح کے خیالات اور سوچیں ذہن میں رہتی ہیں تو وہ بعض اوقات خواب کی شکل میں بھی نظر آ جاتی ہیں اس میں گھبرانے کی یا کچھ فکر مند ہونے کی حاجت نہیں اگلی کول کی طرح پڑتے میں ہمارا ڈیلین سے بات کر رہا ہوں میرا نام صفیلا ہے میں نے خواب دیکھا جب رات میں جب میں یہ ایت پڑھ کے القوز براد الفلا کہو من شر ما حلقو من شر حاس تک نزاکو من شر نواصات بالوکل پر من شر رحات دن اذا حست پھر جامر چوک کرتا ہوں اوٹ جاتا ہوں کبوتر کا جیسا ہاتھ مار کے اوپر اوٹ جاتا ہوں اور ایک آدا زمین نیچے اور آدا اوپر ہے آدا اوپر زمین میں کوہ ہے اور نیچے زمین سے admi log آتے اوپر کم میں آدمی لوگ جاتا ہے پورا انسان ہے انسان جاتا ہے لیکن جو نیچے زمین میں نکل جاتا ہے وہ پورا خیوان ہے آئے خواب کا امارات سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا خواب کا جو آخری حصہ ہے وہ تو بے رقط ہے البتہ سورج فلک کی جو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا خواب کی حالت میں اس کی تعبیر بہت اچھی ہے حاسدوں کے حسد سے حفاظت شریروں کے شر سے حفاظت اسی طرح جادو اور آسیب وغیرہ سے چھٹکارے کی علامت ہے اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کیجیے شکر ادا کیجیے لیکن ایک بات ارض کروں گا آپ نے جو تلاوت کی تو اس کے اندر میں نے کافی غلطیاں محسوس کی تلاوت کرنے میں جو تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ان کا لحاظ نہیں پایا گیا تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے آپ کی عمر جو ہے وہ یقیناً اب لڑک پن سے آگے ہو چکی آواز سے جو اندازہ لگایا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمر کے اندر میں کہاں پڑھنے جاؤں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدر محول نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے دعوت اسلامی کے مدن محول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدرسہ لگایا جاتا ہے جس میں تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے تو جو جھجھک اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے پڑھوں تو وہ وہاں پر محسوس نہیں ہوتا تو امارات کے اندر بھی متعدد مقامات اسلامی بھائی ترکیب بناتے ہیں مدرسے وغیرہ لگتے ہیں تو آپ کہیں پر بھی رابطہ کر لیجیے اور معلومات حاصل کیجیے کہ مدرسہ مجھے کہاں مل سکتا ہے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہوں ان شاء اللہ عز معلومات کرنے پر آپ کو ضرور رابطہ حاصل ہو جائے گا اور اپنی کرایہ کو درست کر لیجیے یاد رکھیے میٹھی اور پیرے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی کہ قرآن کا تجوید کے مطابق درست طور پر پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے دیر از نو کمپرومائز مفر ہی نہیں ہے درست طور پر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یاد رکھیے کہ آپ کی بہت ساری عبادات خطرے میں ہیں سب سے بڑی عبادت اولین عبادت اہم ترین فرض نماز آپ کے خطرے میں ہے کیونکہ اگر کراط کے اندر ایسی غلطی ہو گئی مانا فاسد ہو گیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی آپ خواہ کتنی ہی دو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں وضو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہمت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کام کاج چھوڑتے ہیں لیکن کراتی درست نہیں فرائض نماز میں سے ہے وہی درست نہیں تو نماز کیسے ہوگی تو یاد رکھیے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ پر لازم لازم اور لازم ہے کہ آپ درست طور پر قرآن مجید پڑھنا سیکھیں دعوت اسلامی کا مدر ماحول آپ کو دعوت پیش کرتا ہے آپ کے لیے آسانیاں ہیں اگر یہ میسر نہ بھی ہوں تب بھی ایز اے مسلم آپ کے لیے لازم ہے فرض ہے کہ آپ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھیں تو نیت کر لیجئے ہمارے وہ اسلام بھی جنہوں نے کال کی تھی اور اتفاق ہے کہ آپ نے کیراب کر دی تو وہ سننے سے میرے ذہن میں مدنی پھول آئے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھیں گے اور اگر مدری چینل کے ناظرین میں سے اور بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن پڑھنا درست نہیں سیکھا تو کمر بستہ ہو جائیے ہمت کیجئے آپ کہیں بھی رہتے ہیں معلومات حاصل کیجئے اور کیسی ہی مصروفیات کیوں نہ ہو آپ کے لیے قرآن درست پڑھنا سیکھنا ضروری ہے ہمت کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق بھی ضرور شامل حال ہو جائے گی اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سن حبیب محمد ارسل سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں نے خاص میں دیکھا ہے کہ میں میرے پاس کے روزے پہ گیا ہوں اور گنز خضرہ کا پیر اس میں پہلے لگ رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ان میں ہاتھ ڈال جائے جب کسی بھی طریقے سے میرا اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے نہ تو میرا اس میں ہاتھ لگتا ہے اور نہ میں کوئی اس میں مدد کر سکتا ہوں پر میں بولتا ہوں یار یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے ہماری اتنی حصیجت نہیں ہے بہت مہربانی اس خاص تاویر بتا اسلم بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار بار بار میٹھے مدینے کی ادب حاضر نصیب فرمائے جس خواہش کا آپ نے خواب میں اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا وہ بھی یقیناً بہت اچھی ہے لیکن اس خواہش پر آپ عمل نہ کر سکے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آمال میں کہیں کوتا ہی ہے مزید کوشش کیجیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود پاک کی کثرت کیجیے بہترین وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض اور واجبات کی پابندی کیجیے اپنے اعمال کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لیجیے کہ کہیں فرائض و واجبات اور دیگر معاملات کے اندر حقوق کے اندر کمی تو نہیں اگر کمی پاتے ہیں تو ان کو بجا لائیے انشاءاللہ شاء سرکار مدینہ کرار قلب وسینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید قربت اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اگلے کول کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ میں بات کر رہا ہوں نام میرا محمد خالد ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سودہ میں رہتا ہوں ادھر میں تھوڑا خواب دیکھا کہ جہاز اڑ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر اڑ رہا ہے ایسا کر کے میں خواب دیکھا پوچھنا چاہتا ہوں خالد بھی آپ کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے جہاز اڑتے تو بہت ہیں کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں اور اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں تو اس میں نہ کچھ گھبرانے کی حاجات ہے اور نہ ہی کوئی انشاءاللہ نقصان کا کوئی ایسا پہلو ہے البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ادغاس و احلام میں سے ہے آپ کا خواب اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلی الحبیب صلی اللہ تعالی جی میں سے کر رہا ہوں سبحان اللہ برکت والے شہروں میں رہتے ہیں عرب شریف میں رہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے امید رکھیے انشاءاللہ شاء خیر و من سے ملے گی بارش میں نہانا بغیر کسی نقصان کے ایسی بارش نہ ہو کہ جو نقصان دے رہی ہو یعنی اتنی موسلا دار کے جس سے نقصان محسوس ہو رہا ہو تو ایسی بارش میں نہانا جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے اور اس کی رحمتوں کا مزید سوال کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو علحیب میں مری گھر والی نے خواب دیکھا کسی اونچی دیوار پر پانچ کبوتر ہیں تین نر اور دو ماں کا میں ان کبوتروں کو بہت پیار سے دیکھتی ہوں یہ مکہ شریف کے کبوتر ہیں اتنے میں ایک کبوتر اڑ کر میرے پاس آتا ہے جسے میں پکڑ کر پیار سے پرو پر ہاتھ پھیرتی ہوں اس کا سر چونتی ہوں جسے خواب میں میں بلبل کہتی ہوں وہ اڑتا ہوا آ کے میرے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے اور میرے گھر والی اسے کلمہ طیبہ پڑھاتی ہے تو وہ پرندہ پیچھے پیچھے صاف آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور میں بہت خوش ہوتی یہ خواب بھی ندیم بھائی نے عرب شریف سے ہمیں ریکارڈ کروایا تھا اپنے بچوں کی امی کا یہ خواب بیان کیا <clears throat> تو خواب اچھا ہے انشاءاللہ شاء زوجل دنیاوی منفعت اور خیر نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے اور نعمت کے شکر کا ذہن بنائیے اگلی قول کی طرح بڑھتے ہیں سلو علحیب ہاں جی محمد امجد بورا مسکر سے میری وائف کو نا خواب آتے ہیں جیسے پانی سے ہم کو بچا رہی ہے بچوں کو بچا رہی ہے سمندر کا پانی ہے کبھی سیلاب کا کبھی سمندر کا ایسے مسائب و اعلام کے آنے کی طرف اشارہ ہے لیکن گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے کہ صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اللہ تعالی کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا بھی کیجیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اس ویب سائٹ پر آپ کو روحانی علاج اور تاویزات وغیرہ کے حوالے سے ہماری سروس مل جائے گی اس سروس کے ذریعے آپ وظائف ہو تاویزات بھی حاصل کر لیجئے مصائب عالم پریشانیوں سے حفاظت کے لیے اگر تاویزات ملتے ہیں تو اپنے لیے گھر والوں کے لیے حاصل کر لیجئے وظائف ہوں تو وہ بھی آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ شاء خیر ہوگی یاد رکھیے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا خواب دیکھے جس کی تعبیر برائی سے کی جا رہی ہو تو اس وقت جہاں دیگر اعمال کرنے کا بتایا جاتا ہے جیسا کہ آپ سے عرض کی گئی دیگر اسلام بھائیوں سے بھی ارض کیا جاتا ہے کہ آپ وظائف اختیار کریں صدقہ کریں یوں کریں دعا کریں وغیرہ وغیرہ وہیں ایک اور بہت بنیادی بات جو یوں سمجھے کہ اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے مسلمان کا ذہن کیسا ہونا چاہیے برے خواب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ اللہ کی رحمت سے یہ خواب مجھے نقصان نہیں دے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس خواب کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی اپنا ذہن بنائے مسلمان کہ برا خواب دیکھا تو اب اس سے بندے نے پناہ مانگ لی اور جو تعبیر کے میں بیان کیا گیا اس پر بھی عمل کر لیا تو اب اپنا یہ پختہ ذہن بنا لے کہ مجھے اس خواب سے نقصان نہیں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ برا خواب اس بندے کے حق میں برائی کے طور پر ظاہر نہیں ہوگا تو یہ پورا ہمارا اعتقاد ہوگا جتنا پختہ ایمان ہوگا انشاءاللہ اللہ اتنا ہی زیادہ ہم مصائب و عالام اور نقصانات سے محفوظ رہ سکیں گے یہ عمومی بات ہے آپ میں سے کوئی بھی دیکھے بھلے خواب کی تعبیر آپ کو بیان نہ بھی کی جائے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خواب جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا کوئی نقصان کا پہلو محسوس کر رہے ہیں آپ ڈر گئے گھبرا گئے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے اللہ کی بارگاہ میں نقصان سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے نماز کے بعد دعا کیجئے کوئی صدقہ اور خیرات کیجئے اور یہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے رکھیے تو ان شاء اللہ برے خواب کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچے گا اگلے قول کی طرف بڑھتے ہیں سلو البیب اللہ علیہ میرا نام حافظ احسان اللہ جی میں سعودی عرب جدہ سے بول ہوں مجھے رات میں اصل میں خواب آیا کہ عید کا دن ہے یا عید کے دن گزر گیا تو کافی رشتے دار دوست احباب اکٹھے ہیں میں بھی ہو میرا میری بیوی بھی ہے لیکن میں بھی دور ہوں میری بیوی بھی میرے سے دور لیکن ساتھ میں نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں بیگم کو بولتا ہوں چلو چلے تو لوگ بولتے ہیں nah, نہیں تمہارا اب کام ختم ہو گیا یعنی کہ تمہارا خلا ہو گیا تم نہیں اب جا سکتے اس کے ساتھ تو ایسے بولتے جیسے یعنی کہ میں نے اس کو فائر کر دیا اگر میں نام پر ہی لینا چاہتا طلاق کا یعنی کہ تو نو اللہ پاک میرے کو معاف کرے یہ لفظ تو چلو میں اپنی خواب کی تبیر کے لیے میں یوز کر رہا ہوں ایسے بول رہے میں نے بولا میں نے تو ابھی آپ کی زبان سے اچھا لفظ نہیں کوئی بھی نکالا کہ میں اس کو چھوڑ دوں میں تو رہ نہیں سکتا اپنی بیگم کے بغیر تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میں اپنی بیگم کو چھوڑ دوں تو وہ بولتا نہیں یہ تم نہیں چھوڑ سکتے تو وہ تمہاری بیگم تمہیں چھوڑ لیکن ابھی تم علادہ رادا ہو تو میں نے بیگموں کو پوچھتا میں نے بولا کیا بات ہے آپ میرے علادہ ہو سکتی ہے انہوں نے بولا بس جو ہوگا سو ہو گیا, ابھی نہیں کچھ بھی ہو سکتا اس کا بہت ٹینشن ہے کل رات کو یہ میرے کو خواب آیا تو برائے مہربانی اس کا میرے کو جون سے جواب چاہیے جھگڑا نہ کیا کریں گھر میں ماحول اچھا رکھیں اس طرح کے خواب نظر نہیں آئیں گے آپ نے جو خواب بیان کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ شرعیہ کے ساتھ ہے گھبرانے کی حاجت نہیں ٹینشن کی بھی حاجت نہیں اور یاد رکھیے کہ بہت محتاط گفتگو کی اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں بعض اوقات اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ بس لفظی زبان پر نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو خلعہ ہے طلاق ہے تو جب تک شوہر طلاق دے نہیں اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی تو اگر حقیقت میں آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا تو پھر گھبرانے کی حاجت نہیں ہے خواب ہے آ جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے ضروری آپ کے ساتھ درپیش ہو لیکن عمومی طور پر گھر میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور بندے کے ذہن کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جدائی دوری طلاق کھلا وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر خواب کی صورت میں بھی دکھائی دیتی ہے تو مسئلہ شرعیہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا حکم ہے خواب کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز کوئی بھی شخص دیکھے جیسے انہوں نے طلاق کے بارے میں دیکھا کوئی نماز کے بارے میں دیکھے حج کے بارے میں دیکھے کوئی آ کر مسئلہ بیان کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یوں کرو تو یاد رکھیے کہ خواب کے اندر جو بھی آپ نے دیکھا وہ درست ہے یا غلط ہے تو اصل اعتبار جو ہے وہ جاگتے ہوئے جو مسئلہ جیسا ہے ویسے ہی عمل کرنے کا ہے یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بزرگ نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ خلاف شرح ہے تو آپ پر نہ اس پر عمل کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو مسئلہ شرعیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا تو اس میں آپ کو کی حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے ہم دعا کرتے ہیں ہر مسلمان کے گھر کو سلامت رکھے آباد رکھے خوشیاں نصیب فرمائے ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور سکھ چین کی ہمیں دولت سے مالا مال فرمائے تو آج کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ان شاء اللہ زوجل آئندہ جب سلسلہ ہوگا غالباً آئندہ منگل کو شاید یہ سلسلہ نہ ہو پائے کیونکہ بارہویں شریف کی نشریات کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا البتہ آج جو سلسلہ آپ نے فرمایا یہ سلسلہ نشر مقرر کے طور پر انشاءاللہ شاء زوجل آپ کو مدنی چینل پر دکھا دیا جائے گا ابھی ٹائمنگ لکھی ہوئی میرے پاس موجود نہیں ورنہ اس کا اعلان کر دیتا البتہ ابھی سلسلے کے فوراً بعد سے تریسٹھ منٹ تک آپ ہمیں کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں نمبر نوٹ کر لیجئے کال کرنے کے لیے ڈبل زیرو پر آپ کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدری ڈاٹ ٹی وی پر آپ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں وہ آپ ہمیں عطا فرما سکتے ہیں ہماری میل سروس بھی ہے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اگر سلسلے میں بعض وقت کسی وجہ سے آپ کی کال ہو سکتا ہے شامل نہ کی گئی ہو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اسلامی بہنوں کو کال ریکارڈ کروانے کی اجازت نہیں ہے اور میل کے ذریعے چاہیں تو اپنا خواب بیان کر سکتی ہیں ہمارا ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی نیٹ اس میل ایڈریس ایڈ پر آپ چاہیں تو اپنا خواب میل کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدن مخل سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ نصیب فرمائے امین, بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد